السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی <سؤال> کوش کرے اور اس کے ساتھ بہت اپنا سہن ہے جس کی وجہ سے وہ اس محنت کرتے ہیں. یہ بار شاید بہت کم ساتھی جانتے ہوں باقا, کلوبا, لے لے جانتے ہوں گے عوام شاید ان باتوں کو نہ احادیث کی تعداد احادیث کی تعداد بقول امام عاکب رحمت اللہ علیہ کہ دس آدار. پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی زندگی کی جو آپ کی پوری حدیث ہے یہ جو صحابہ نے آپ کے افان کے سے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا آپ اس طرح کرتے تھے یا وہ تقریری حدیث ہوئی ہے لیکن علماء کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے بھی اتفاق نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ باب عاقب نے جو کہا ہے تو کل آدیش کی تعداد دس ہزار ہے یہ بھی موازہ ہے کل آحادیش کی تعداد صحیح معنی میں اگر دیکھی جائے تو وہ پانچ ہزار کے اندر اندر ہے. جب کل آحادیش کی تعداد پانچ ہزار تو پھر محد سین نے جو اس کو روایت کیا ہے تو یہ روایت لاکھوں میں کس طرح بنا یہ لاکھوں میں اس طرح بن گئی کہ جب ایک ہی حدیث کو ایک استاد اپنے سو شاگردوں کو بیان کرے اور وہ سو شاگرد اپنے استاد سے اس حدیث کو بیان کریں اور ذکر کریں اور پھر ایک سو جو شاگرد ہیں ان کے اگر آ گئے شاگرد لوگ ان پر سے فرش کیجیے کہ دو شاگرد ان سو سے روایت کرتے ہیں تو اب یہ سو حدیث ہو گئی یہ ایک حدیث نہیں ہے یعنی سے ہر سند کے بدل جانے سے اس کو مستقل حدیث شمار کرتا تو امام بخاری نے جس بخاری کے اندر جو اسلوب اختیار کیا اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ میں اس میں خوب زیادہ ہر اعتبار سے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کو سامنے رکھ قرآن و حدیث کی روشنی امام, امام بخاری کو ملی تو جمع کیا فرق یہ ہے کہ امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ہی موضوع کی حدیث کو ایک ہی جگہ سے کری اور اس میں جو الفاظ کا اختلاف تھا اگر کسی نے صحیح مسلم پڑھی ہو تو اسے لفظ میں ہوگا کہ امام بخاری کتاب و کے اندر وضو کے واب کے اندر وضو کے احکام و مسائل کے اعتبار سے حدیث کو ذکر کرتی صحیح حدیث امام مسلم آ حدیث کے اندر ترتیب کو ذکر کرتے ہیں اور اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ کس راوی سے کون سے الفاظ مزید ظاہر طور پر اس حدیث کے اندر مروی اور اس حدث کی اس حدیث کی جتنی بھی صنعتیں ہے اس کو جمع کر دیے امام بخاری کا منحج یہ نہیں ہے امام بخاری ایک موضوع کے مطابق ایک روایت لانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق ایک ایک یا دو یا فلاں اتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں اور اس سے وہ مسائل نکالتے امام مسلم نے حدیث سے مسائل نہیں نکالے اسی لیے امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں ترجمت البا کہ واہ باب واہ سنا یہ صحیح مسلم میں نہیں جو اصل نسخہ ہے کتاب کا اس میں نہیں یہ بعد میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے ان افوام کو قائم کیا ہے اس ساتویں صدی ہجری میں اور انہوں نے یہ افوام قائم کیے ہیں امام مسلم کو صرف جو اس موضوع سے متعلق آدیس ہے اس کو ذکر کر امام اصائب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں کہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو روایات موجود ہیں ان کو اپنی صنعت سے اپنے استاد سے بیان کروں اور میں اس طرح سے لکھوں کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی آ جائے اور صحیح مسلم کی حدیث بھی آ جائے اس لیے یہ ایک فن ہے جس کو اہل علم جانتے ہیں اور ایسا نہیں تھا کہ اگر بخاری لکھی گئی تو مسلم کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اقبال علماء بحث کی ہے کہ وہ ہی کہتے ہیں کہ بخاری کے ابواب کو آسان کرنے کے لیے لکھی امام تارمی رحمت اللہ نے سنن دارمی کو موتا امام عالک کے حوالے سے لکھا ہے کی کی. طلبا کو دی, کو دی, اور پڑھنے والوں کو دی. تو اس طرح سے انہوں نے مختلف حوالوں سے آحادیث کی خدمت کی اور یہ فن اور یہ سوال اور گفتگو اتنی زیادہ علمی نوعیت کی ہے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ عوامی سطح پر بات کر سکوں مگر ناممکن ہے کہ عوامی سطح پر لوگوں کو اتنا اس بات سے تعارف نہ ہو بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب تھی میں دوسری آ گئی پھر تیسری ایسا نہیں بلکہ ہر ایک کا ایک منہج ہے اور اس منہج کو سامنے رکھ کر اس نے کتاب جامع اس لیے لکھی ہے تاکہ اس میں وہ صحابہ اور ان کا بیان کر ان کا کیا ہے طریقۂ کار ہے اور یہ کی بہت بڑی خدمت آج نہیں شاید ہے کہ جو بدبو والا پانی ہو اس کو انسان نہ تو کیا کہتے ہیں ادو کے لیے استعمال کر سکتا ہے نہ غسل کے لیے استعمال کر سکتا ہے نہ اس سے کپڑے بھی دھو سکتا ہے کیونکہ اگر کپڑے بھی دھوئے گا تو وہ پانی نہیں ہوگا ایسی صورت کے اندر جب بدبو والا پانی ہو تو ادو کی جگہ تحم کیا ہے یہ جو بدبو ہے اس میں بدبو کا ہونا یہ نجاست کے پائے جانے کا قرینہ اگر کنفرم وہ نجاست کے سبب سے ہے تو پھر اس پانی کو ان معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیا خدا کے بعد کسی وقت سے ہاں خلا کے بارے میں حضرات محد صحابہ طاین کا فتویٰ یہی ہے جس کو امام اب شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن اب شعبہ میں بھی ذکر کیا ہے اور امام ابن کشیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات ذکر کی ہے یہ موقف ذکر کیا ہے تابعین کا کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں خلا جو ہے یہ فشق نکاح یعنی یہ نکاح فشق ہو تو فشق نکاح کے بعد اگر عورت دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے اسے کسی مسئلے میں غلط فہمی دی یا شوہر نے اپنی کوئی جس وجہ سے اس کو خلا لینا پڑا اسے اپنی اصلاح کر لی ہے تو پھر اگر یہ دوبارہ ملنا چاہے تو ان کو دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہو اس لیے خلا کے جو ابکاوات ہیں یہ طلاق کی نسبت بالکل الگ ہے خلا میں طلاق کا تقاضا عورت کرتی ہے اور طلاق میں مرد خود طلاق دیتا ہے خلا کے اندر مرد طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن عورت کی طرف سے زبردستی ہوتی ہے بار بار مقابلہ خلا کے اندر عورت حق پیر یا کوئی اور چیز جو اس شوہر نے دی ہو یا کوئی چیز جو اس کے پاس موجود ہو شوہر اس کا مطالبہ کرے تو اسے دینا پڑے اس میں تعویذ کی, کی بدلے کی شرط جبکہ طلاق کے اندر یہ شرط نہیں ہے عورت حق پیر واپس نہیں کرے طلاق کے اندر طلاق دینے کے بعد مرد رجوع کر سکتا لیکن خلا کے اندر مرد خلا دینے کے بعد رجوع نہیں کر سکتا اگر مرد خلا کے بعد عدت کے اندر رجوع کر سکتا تو پھر خلا کا فائدہ نہیں ہے پھر فائدہ کیا ہے عورت کہ جب خلا کے اندر بھی مرد کا اختیار واقع ہے تو پھر عورت کو کھلا لینے کا کوئی فائدہ نہیں طلاق کی عدت سراستہ خروٹین حیض ہے تو خلا کی عدت صحیح حدیث کے اعتبار سے جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے جامعہ تبدیلی کے اندر ایک حیض ایک حیض کے بعد وہ اس سے پاک ہو گئے اور اس کا خلا قید ختم ہو گئی کھلا پنچائیت کے تھرو ہوگا کم سے کم یا پھر عدالت کے تھرو ہوگا خلا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بیوی نے کہا مجھے خلا دو مرد نے کہا میں نے مجھے کھلا دے دیا اور یہ خلا واقعہ ہوگی یا یہ کھلا نہیں اس طرح کی صورت اگر واقع ہوگی تو یہ طلاق ہے اس کو خلا نہیں کہا جا تو یہ خلا کے چند معاملات ہیں قواعد ہیں اس کی یہ تھوڑی تفصیل تھی گناہ کے بعد اگر عورت دوبارہ اس عمر سے نکاح کرنا چاہے اور وہ مرد بھی اس کو رکھنا چاہے تو ان کا امس میں نئے سرے سے نکاح ہو چیزوں کو یعنی میت کے اچھے یا برے ہونے کے تعلق سے جانچنا یا اس پر حکم لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے اللہ عالم اس کے کیا اسباب ہیں یا کیا وجوہات ہیں اگر وہ شخص اس کی زندگی بہت زیادہ برائیوں میں گزری ہے بہت برا شخص تھا یا بری قانون تھی تو اس کے معاملات پر توقف کرنا چاہیے اس کو قتل کیا جانا چاہیے کچھ ایسے واقعات ہیں اور مدم الحضر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غسالہ ایک عورت جو مرنے والی عورت کو غسل دیتی دی. نے ایک عورت کو غسل غسل کے دوران ایک ایسا جملہ کہا اس عورت کے بارے میں کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اس میت کے ساتھ چمٹ گیا اب اس عورت نے بہت کیا کہ میرا ہاتھ چھوٹ جائے تو چھوٹ نہیں رہا یہ عورت پریشان ہو گئی پھر لوگوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ اب بت کو تو اس طرح نہیں رکھا جا سکتا بلا کر اب اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا دی اور اس کو بھی اس کے ساتھ دبنا دیے دی. پھر اس وقت باب اہل علم نے اس مسئلے میں ماب کی طرف وجوہ کیا کہ امام کا حمت اللہ علیہ نے فرمایا ممکن ہے اس غسل دینے والے عورت نے اس کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا رہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو غسل دیتے وقت کہا کہ لگتا ہے یہ عورت بدکارا تھی تو کہا کہ یہ تہمت ہے سنہا کی اس پر زناح کی حد جاری کی جب اس پر سنہا کی حد جاری کی گئی اور جب پچیوا کوڑا لگا تو وہ عورت کا ہاتھ پھٹ گیا یہ باپ کیا آپ نے اپنے ذکر کیا ہے جیسے سپا سب نے اس لیے کسی میت پر اس تعلق سے کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے اگر خوشبو آتی ہے تو اچھی بات ہے اور اگر بدبو آتی ہے تو اللہ عالم کو کس سبب سے ہے اللہ اردو کو بہتر جانتا ہے اس پر ہمیں کوئی حکم نہیں لگانا ہاں موقع عبرت کے ہوتے ہیں اگر وہ بندہ صحیح نہیں ہے تو موقع پر ایسے لوگوں سے ایسے معاملات سے انسان عبرت حاصل ہے کہ بہت سارے ساتھی ہم آتے ہیں پاکستان لے جاتے ہیں تو کے جنازے کے بھاری ہونے کے تعلق سے بھی میں کوئی حکم نہیں لگانا چاہوں صحابہ کرام نے بات جنازوں کے تعلق سے یہ کہا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی ہم نے جناب سعد کا جنازہ اٹھایا تو وہ جنازہ ہلکا تھا صفت کے اعتبار سے بات کی کیونکہ جناب سعد جو ہے ان کا جسم بھاری تھا صحابہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنازہ بھاری ہونا چاہیے لیکن جو ہم نے وہ کھایا تو ان کا جنازہ بہت ہلکا تھا تو آپ نے فرمایا جس طرح تم نے زمین پر انہیں اٹھایا ہوا تھا ایسے آسمان سے پرچھوں نے اٹھایا یہ یعنی یہ بات تو کہی جا سکتی اور باقی اگر کسی کا جنازہ ہلکا ہو یا بھاری ہو تو اس پر کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ شخص باوجود اس کے کہ ان کا جنازہ بھاری ہونا چاہیے تھا اور ہلکا ہے اچھی بات ہے اور اگر وہ ویسے ہی اس کا جسم بھاری تھا اور جنازہ بھاری جسم نارمل تھا ہمیں یہاں سب کچھ تھا لیکن جب وہ مہندی لگا کر تو اس سے اس کے عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑے کے ارکان میں رکاوٹ نہیں آ وہ حالت احرام میں جس طرح مرد کے لیے خوشبو لگانا صحیح نہیں ہے اس طرح کو عورت مہنی نہ لگائے حالت احرام میں لیکن اگر پہلے کی لگی ہوئی ہے وہ بتل چکی ہے تو اس کا اگر رنگ باغی ہے تو وہ رنگ اس کے اے, کیا کہتے ہیں عمرے کے لیے مضر نہیں ہے بالکل مسئلہ کیا کو اگر تھا, تو جادو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے یہ روایت جو ہے یہ بہت سی قطب کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اور دیگر قطب سنم میں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے خود بھی اس بات کا اظہار کیا ایک موقع پر امام بخاری اس روایت کو صحیح بخاری میں کتاب التم میں لائیں کیا آپ فرما دیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دو رشتے آئے ایک میرے سر کی طرف تھا ایک میرے پاؤں کی طرف اور وہ او دونوں آپس میں گفتگو کر رہے کہنے لگے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے دوسرے نے کہا کہ اسے جو ہے یہ مطبود ہے اس پر جادو ہو کہا منتب کا ہو اس پر جادو کس نے کیا بتایا کہ لبیل بن عاصف جو ہے ایک شخص تھا یہودی اس نے کیا ہے تو کہا کہ کس چیز میں کیا ہے کہا کہ ان کے بالوں کے اندر کیا کہا وہ بال کہاں ہے کہا بیر اروانہ کے پاس ایک درخت ہے اس درخت کے نیچے اس کی جڑ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پا وہ بال جو ہے وہاں اچھے ہوئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب وہ پیدا ہوا ہوں پھر میں وہ جگہ کیا اپنے صحابہ کو دیکھا اور میں نے وہ جگہ سے ان چیزوں کو تو نکالا जिस दर के नीचे ये क्या जो बत्ते थे वो ऐसे चुके थे जैसे इस तरफ आपने, आपने पास दरख्त को इस तरह कश्मीर दी जो दरख्त ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कड़वा होता है और जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है उससे उसकी जो शाखें हैं वो भी बड़ी हुई है और एक सर की मालूम होती है तो उसको भी रोज शयातन कहा जाता है सक्कोम का रंग और आप जो बताया कि उसके कुएं का जो पानी था वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने मेहंदी को निचोड़ा तो उस, उसका रंग कैसा गदला हो जाता है वो पानी का रंग किस तरह का हो गया था پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ نے یہ سب کچھ نکال لیا اور تو آپ صحابہ کو اس سب کے اندر بچپے میں بیان کرتے جمع کے ٹکوے میں اس کو تاکہ لوگ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ایک شرط پیدا ہو اور اللہ نے مجھے جب اس چیز سے عافیت دے دی شفا دے دی تو میں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا کہ میں اب اس کو مزید لوگوں میں وہ کر اور اللہ تعالی نے اس تعلق سے جو آئے تھے نادرے کے وہ اٹھتے سارے اثرات ختم ہو کی نبوت کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا آپ کو صرف یہ اثر پڑا تھا کہ آپ کوئی کام کرنے کے بعد یہ سوچتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں اور یہی بات کہ یہ جادو آپ پر ہونا علامہ جلال الدین سیودی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ یہ آپ کے صدق نبوت کی دلیل آپ جادوگر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ کے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اگر آپ جادوگر ہو گئے یا اس طرح کے افراد ہو گئے تو آپ پر جادو نہ ہو گئے اور اور آپ کی جس حیثیت پر جادو ہوا ہے وہ آپ کی اود والی حیثیت پر جادو ہوا ہے آپ کی رسالت والی حیثیت سے متاثر نہیں ہمارے مقدمے جو, جو دوسری مسالے ہیں جن کے دوسرے مسالے سے جواب دیا جا سکتا ہے اور ہے یا یہ کہتے ہیں کہ سوال جو بعد دفعہ یہ سب ختم ہو سوالات جو ہے شاعری اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ طریقۂ کار یا وہ انداز درست نہیں اس طرح کا یہ سوال خوبصورت قبیل سے ہے جس کوشچن میں ظاہر ہے آپ آواز ادا کرتے ہیں وہاں کی ادا کی آواز آ گئی تو اس کا جواب دینے کو باب علمان باجو تک کہا ہے یہ اس کے آپ مکلف ہیں بکیاں کسی جگہ کی اذان کی آواز آتی ہے تو اس کے آپ مکلف نہیں آپ مکلف ایک ہی جگہ کے ہیں اس کا آپ نے جواب دے لیا یہ کافی اور جہاں آپ آواز ادا نہیں کرتے ہیں دیتے ہیں وہاں آپ کو جواب دینے کی ضرورت ویسے بھی نہیں آپ مکلم بھی نہیں کیونکہ آپ جو اذان کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بڑھتے ہیں اس پہ آپ کہتے ہیں اللہ مب دعوت, اے اس دعوت کے رب اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب تو اس نماز کو جب آپ خدائی نہیں کرتے تو آپ اس کے مکلم کیسے آپ اس کے مکلم نہیں ہیں اس کا جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہی شرح سے مسجد کا نام کیا چاہیے شرع اعتبار سے مسجد کا نام مسجد چاہے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام پر رکھی جائے یا صحابہ کے نام میں سے کسی نام کے نام پر رکھی جائے یا امیا کے ناموں میں سے کسی کے نام پر رکھی جائے یہ سب کے سب چیزیں جائز ہیں جت, آ, کے لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم کسی قوم یا برادری یا شخص کے نام پر رکھیں تو یہ جائز نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ مساجد تھے مسجد بنو شریب کے نام سے مسجد یہ اور اہل قبار والوں نے مسجد تعمیر کی تو مسجد غبار وہ اس محلے کے اس علاقے کے اعتبار سے اس کی نسبتیں زیادہ تر مساجد ہم اسی نام سے بات ہیں پھر بعد میں گورنمنٹ نے بعض مساجد بنائی ہیں تو ان کو صحابیات کے نام پر یا صحابہ کے نام سے موسوم کیا ہے مسجد کو اگر کسی شخصیت کے نام سے بھی رکھا جائے تو اس میں کوئی حلج نہیں یا اس میں یا کوئی ریاکاری نہیں ہے یا کوئی اخلاص کے منافع نہیں شادی اور اس نے میں کوئی اس قبی ہوگی تو کیا اس شادی میں جانا چاہیے اور اگر اس نے ساری بات رکھی ہوئی ہے और उसने शादी बजा कर शादी में हो है। चीज तो एक तरह के हरूर पर अपनी है कि अगर एक शख्स ने अपनी शादी ब्याह के मौके पर जो बहुत सारी खराफा मैं सुधार से यही समझा हूँ कि अगर उसने सिर्फ लेडीज लेडीज़ के अंदर लेडीज बेटर का इंतज़ाम नहीं किया और बाकी सारे मामलों के अंदर कोई वैर शरी काम नहीं हुआ مختلف جو رسومات شادی بیاہ کے تعلق سے ہوتی ہیں ان میں سب سے پرہیز کیا گیا ہے تو ان کاموں کی بھی اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جہاں یعنی کسی ایک مباحت پر ایسا معاملہ پیش آیا ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل اس کا بائیکان کر دیا جائے اس کو اس تعلق سے سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس کے حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری جگہ ات شخص اتنے سارے غیر شریف کام کر رہا ہے اور ایک جگہ وہ شریف کی پابندی کرتا ہے تو ہم ہاں اس کو اتنا سراہ رہے ہیں نا اس کی حوصلہ افزائی کریں تو وہاں حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی وہی بابر بھی ہونی چاہیے اس لیے یعنی یہ دونوں باتیں جو ہیں تو گلوں پر پکنی ہے انسان ایک طرف بائیکاٹ کرنے پر آئے تو اس طرح سخت بائکاٹ کرتا ہے اور ایک طرف نرم گاہ اختیار کرتا ہے تو اتنی نرم راہ میں چلا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں اس حوالے سے صحیح نہیں ہیں ہونا یہی چاہیے کہ سارے معاملات درست ہوں لیکن اگر اکثر معاملات درست ہیں اور کسی جگہ کوتاہی ہے تو اس میں حکمت عملی سے اس میں شرکت کر کے اس کو سمجھایا جائے خاص طور پر جو خواتین اس میں جائیں گی ظاہر وہ جو با پرد ہیں وہ تو, تو پردہ کریں گے اللہ کے اندر و کرم سے اگر بہا مرد نے کھانا یعنی سروس کھانے کی سروس دی ہے یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان پورے اس کی اس اچھائی کو بھی نظر انداز کر گئے جو اس نے اور اس موقعے پر جرت کر کے اپنی قوم میں اپنی برادری میں اپنے قبیلے میں ایک بہت بڑا, بڑا کام کیا اسے اس کی ان ساری محنتوں پر اس بنیاد پر پانی کر دیا جائے میں उस शख्स की हौसला अफजाई नहीं कर रहा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं की। देवर, और जिससे यानी जो उसका ऐसा रिश्तेदार है जिससे उसका निका नहीं हो सकता तो वो उसके पास आ सकता है बैठ सकता है उससे गुफ्तु हो सकती है अलबत्ता देवर या जैन जो है पर्दा है तो बात तो हो सकती है पढ़ने के अंदर लेकिन अलबत् उसके साथ उसका पर्दा है वो पर्दा उसका इज्जत के अंदर भी है इज्जत से पहले भी है के बाद سلمان ہوا پیشہ جو ہے سبری میں تو اب میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا میں نہیں سمجھا آپ نے جاندار نہیں ہے جیسے درخت ہیں اس طرح کی چیزیں ایوانات وغیرہ کی تصاویر نہ بناؤ تو زمرے میں آتی ہے جو چیز گناہ کے اندر یعنی تعاون کرنے کے زمرے میں آتی ہے اسے اشتراک کرنا چاہیے تغاؤ اکتوبر اکتیس کے پاس دینت اختیار کرنے کا حکم کیا گیا ہے اس کی تفصیلات یاد تو جو مسجد کی طرف جاؤسین اختیار کرو اس دینت کے اندر سب سے اہم ترین چیز جو چیز سیرت میں داخل ہے مسجد جو ہے اللہ کے لیے اللہ کو پکارنے کے لیے اس کی عبادت کے لیے تو یہ عبادت کے نظریے سے وہاں جانا ہے. باقی جو چیزیں اسکوان کو اللہ تعالی نے اچھا لباس دیا ہے تو اچھا لباس میں خوشبو لگائے یہ سب چیزیں بھی سیرت کے داخل ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی سمجھے کہ اس سر پر ٹوپی رکھنا یہ زینت میں ہے یہ سر پر رومال رکھنا یہ, یہ, یہ زینت میں داخل ہے یہ چیزیں تو زینت میں بھی بھی نہیں है البتہ خوشبو وغیرہ لگانا اور مکمل رواج سے انسان بچے کو داخل ہو پڑھنے کے تعلق سے ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت جو ہے مثلاً اگر ये आपस में रिश्ते करने की वजह से अगर वो रिश्तेदार फसल बहन ने अपनी बेटी भाई के दर है तो ये भी समन और समझी इस तरह कहलाए लेकिन ये समी और समदन की वजह से पढ़दा नहीं है बल्कि बैबेल ना होने की वजह से बाइबेल होने की वजह से पढ़ता नहीं तो फायदा वही है कि अगर कोई ऐसा वो रिश्ता नहीं रखता इसकी वजह से आपस में निकाह नहीं हो सकता अगर ऐसा रिश्ता नहीं है तो फिर पर्दा है, है तो फिर पर्दा नहीं की गई है so, में जब तीस अगर किसी अमल की मुद्दत नौ महीने हो तो क्या टूट पिलाने की मुद्दत फिर इक्कीस महीने यानी दो साल से कम हो जाएगी पुराने के अंदर سولہ اکاؤ کی جو ہم جس آیت کا حوالہ دیا ہے آیت نمبر 15 اس میں ہے وہ ہم سال ہو سلاخر اس کے عمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینے جب یہ یہ آیت آئی ہے تو اس آیت کی تفسیر بھی ہمیں صحابہ تعمیر سے تلاش کرنی چاہیے اقوام اس سلسلے میں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ اس صورت کی اس آیت کی صحیح تفصیل یہ ہے کہ حمل کی اس میں عقل مدت کو ذکر نکل کے یعنی حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ چھ مہینے تو اگر چھ مہینے حمل کی عقل مدت کو لگایا جائے تو باقی چوبیس مہینے دو سال ایک مدت رضا دودھ پلانے کی مدت ہے تو آگے والے شخص کے لیے گزرنے کے لیے کتنا خطرے کے اقدامات پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نماز ادا کر رہے تھے ذکر کی ہے کہ آپ کے سامنے دیوار نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے شکرا بھی نہیں تو اس روایت کے اندر یہ احتمال ہے کہ آپ کے سامنے شکرا نہ ہو تو صرف اس بنیاد پر اعظم نے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے شکرہ کے تعلق سے حکم لگایا ہے کہ یہ سنت موقعہ اس کا شکرا ہر وہ چیز جو حمازی جو ہے اپنے سامنے رکھے اور اس کی اونچائی ویسے تو فٹ ڈیڑھ فٹ کتنی ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی اس سے کم بھی ہو تو بار بار وہ اس کے سترے کے حکم میں بنا سکتے نمبر ایک یہ ہے نمبر دو سترہ نوازی اپنے آگے اپنے سے قریب کر رکھے نمبر تین یہ ہے کہ کوشش تو یہی ہو کہ وہ سترہ خود رکھے لیکن اگر اس نے خود نہیں رکھا ہے وہ اس کے آگے رکھ دیتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے اور ستھرے میں یہ چیز ضروری ہے کہ جب ان زمین پر اس کو رکھا جائے تو زمین اور پھر کیا کہتے ہیں جتنی بھی اس کی کچھ لوگ کرسی کو کسی کے آگے رکھتے کرسی کا پایا جو ہے نا وہ ستھرا بن سکتا ہے لیکن کرسی جو درمیان ہے یہ ستھرا نہیں بن سکتا لیکن میں نے بار دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ کوئی شخص آواز پر ڈالا تھا اور اس نے کرسی کے پائے وہ ستھرا بنایا ہوا اب کسی نے باسک گزرنا تھا تو جو موجود ہے چار پائے ہوتے ہیں اس کے پائے کو سترا بنائے اللہ کے نبی عائشہ تعالیٰ نے چار پائے پہ بات کر رہی تھی تو آپ نے چار پائے کے درمیان کو سترا نہیں بنایا آپ نے چار پائے اس, اس کی شراہ تو یہ بھی سترے کے احکامات میں سے ہے باقی سترے کا حکم بھی ذکر ہو گیا ہے اس کے بعد کیا ہے سترے کے تعلق سے ہاں <سلام> اس کے گزرنے کے لیے کوئی حد نہیں ہے मिसाल के तौर पर कोई आदमी यह समझे कि एक शख्स तीन चार साल पीछे नमाज पढ़ रहा है तो मैं उसके आगे से गुजर जाऊँ ये रिवायत जो गुजरने वाली है ये, ये रिवायत जाम तमीजी में है और ये रिवायत सही लिहाजा उसके आगे से गुजरने के लिए किसी भी चीज़ को मुखिया नहीं बनाया जा सकता हाँ अलबत् यह बताया कि एक आदमी यानी बैठा हुआ है और कोई पीछे उसके पीछे नमाज पढ़ रहा تو اس کے گزرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ ہم مسلمان بھائی کا نمازی بھائی کا سترہ بچ جائے اور خود بھی اجر کمائے اور اس کے نماز کو بھی اس سترے کے حوالے سے اس کو بھی گناہ گار سے بچا دے. یہ سترہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ بچا سترہ جو ہے اس نمازی کو خوشی اور خدو کو بچا دیتا ہے اور گزرنے والوں کو گناہ سے بچا دیتا. تو اگر آپ کی وجہ سے کہ آپ اس کا سترہ بنے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کا اجر کمائیں اور اس کے لیے اس طرح کا استلال کرنا کہ کھسک کر نکل جاؤ کچھ لوگ اس کا جواز نکالتے ہیں لیکن یہ مناسب نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے سے استلال کرتے ہیں لیکن وہ واقعہ اس پر منتقل نہیں ہے عائشہ رضی اللہ عانہ اس لیے ایسا نہیں کرتے وہ بھی مجبور اسی طرح کے پکڑی سسٹم کا معاملہ ہے अगर आप कानूनी शकल में देखें तो कानूनी शक्ल के अंदर उसकी है पगडी के किरासव कि आज तक कितने भी इस तरह के मामला उसमें उसको ऑनर नहीं समझा जाता वो फैंकों तो यही है कि ये बात कुछ लोग किसी से بہت زیادہ رقم لے لیتے ہیں اور وہ تو کہتے ہیں کہ چونکہ اب میں نے آپ سے اتنی رقم لے ری ہے اور میرا سلیٹ یا میری دکان کھال لیے آپ استعمال کریں اب تو کہیں کہ یعنی آپ نے میرے سے قرض دیے ہیں اور اب اس کے نماز میں یہ فائدہ وہاں آپ کو یہ قصور ہو جائے تو حدیث صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی فرمان سلیحت تو نہیں ہے بھابی نے اس کو روایت کیا ہے لیکن اس نے اس کو پرسوں حدیث سکتے فائد. کہ ہر جس کے ساتھ کو فائدہ اٹھاتا ہے وہ سو کی شکل میں سے رباح کی شکل میں سے ایک شکل تو پھر وہ شخص یہ کہتا ہے اچھا ایسا کرو تم مجھے ایک ہزار روپے کرایہ دے دینا دو ہزار روپئے کرایہ تو یہ علا اگر اس نوجل کے معاملات ہو تو اسے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ پرہیز ہی سگل کے حوالے سے ہمارے یہاں کو اتنی ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے لیکن اس پر مولانا ہے باقاعدہ اس حوالے سے بھی مسائل ذکر کی خاص طور پر سعودی عرب میں کوئی موت بات ہے خودکشی کے دولے مجھے اسی طرح اگر کوئی جگہ بن ہے اور آپ وہاں سے گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور حادثہ ہو جائے مجھے بھی خودکشی ہوباد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کا فکو تھا کہ اگر کوئی ایک سو بیس سے زیادہ اسپیڈ پر گاڑی چلاتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ ہاں کو ہلا کر ڈالتا ہے خودکشی تو علامات سے بتوا میں تعلیم और हमें भी इस ताल्लुक से अपना वक्त बचाने के लिए और बार यह समझना कई दफ़ा किसी ने इस तरह की काम किए और उसे कोई नुकसान हो लेकिन बहुत अगर इस तल्लु नुकसान हो तो वो समझ लें चीज बहत उसे हलाकत की तरफ ले जाए اس جواب سے گزارش کروں گا جو لوگ ساتھ یہ پروگرام رکھتے ہیں یہ سب زیادہ سے زیادہ لوگ بہت سے روز کے اندر ٹکٹ نہیں ملتی ہے کہ ابھی یہ سیمر کے حوالے سے جواب دیا اپنے والے سے جواب دیں اگر ہماری زیادہ سے زیادہ رسوکے ہوں کہ جو نئے خاص آدمی کے تحت میں نہیں ہو एक साथी के सवाल की वजह से बहुत सारे साथियों को शवि मिलती है और उसके साथ कैसे मसे मे हमारे सामने आएंगे अगर, अगर हम किसी मस्जिद पर बैठे हो और आजाद हो रहे हैं तो क्या हम मस्जिद से निकल सकते हैं किसी جناب ابوی اللہ تعالیٰ ایک شخص کو دیکھ نے فرمایا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ کی مخالفت کی, کی ابو ولیرا کو کچھ کرائیں سے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ شخص ابھی تو مسجد میں بیٹھا ہیں اور وہاں آزاد کے بعد نکل گئی اس لیے اذان ہو رہی ہو تو مسجد سے اس وقت کو بالکل نہیں نکل سکتا کیونکہ اس وقت اذان سن کر جو نکلنا یا بھاگنا ہے وہ اس نعان کا عمل ہے اس سے بچنا چاہیے لیکن اگر آزاد کے بعد وہ اس غرض سے نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر مہمان مسجد کے بجائے مبارک مسجد پہنچ جائے گا اور وہاں نماز ادا کر لے گا تو پھر کوئی ہر جائے یا وہ کسی دوسری جگہ جہاں عشاء کے نماز پورے نو بجے ہیں اور وہاں کی نماز نو بجے جب وہاں جا کر ادا کر لے گا تو پھر اس پر یہ حکم نہیں لگے گا اس لیے جاتا ہے تو وہ سمجھے کہ میں پڑھوں البتہ کوئی خاص اس طرح کا مسئلہ ہے تو مسجد میں جگہ ہے جب وہ ایک حوالے سے وہ مسجد کے حکم میں ہوتی ہے اور جد ہے کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا لیکن جو مسجد کا حکم ہے وہ حکم اس پر نہیں لگے کیونکہ عام طور پر یا عام حالات کے اندر اس کو مسجد کے طور پر استعمال نہیں کیا لہذا اس پر احکامات مسجد کا داغو ہو رہا جو معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس پر احکامات کی مسجد کو لاگو نہیں کیا جا ہے اور پرانے مسجد میں اس تعلق سے نش بہت تمہارے ہو اور مساجد کہ تم مسجدوں میں احتکام کرنے والے ہو हो सिर्फ मस्जिद के है। इसकी मिसाल अगर आप समझना चाहें मिसाल के तौर पर तो वो ये है कि जो डॉक्टर जोश जी यहाँ गए होंगे जिला गए मस्जिद लंबी पश्चिम लंबी में पूरी मस्जिद के अंदर एहतकाल हो सकता है اوپر کے نشست میں کوئی نیچے ہو لیکن اگر کوئی بچے لمبی کے باہر پیڑ کے باہر جو بہت ساری جگہ ہے وہاں پر کئی لوگ بیٹھتے ہیں کچھ کھانا کھاتے ہیں اگر اس جگہ کوئی شخص اعتکاب کی نیت کرے تو وہ درست نہیں حالانکہ وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں بعض دفعہ جب جگہ بہت زیادہ ہو جائے تو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اس کا نماز ادا کرنا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن وہ مسجد کے حکم میں نہیں علاوہ تو اس تعلق سے بڑی گفتگو کی ہیں معاملات میں تو میرا اس تعلق سے جو اطالا ہے اور جو میری کاب ہے اس کے تحت وہاں انتقاب کرنا درست نہیں ہے اگر کوئی اس طرح آ جاتے ہیں افراد زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان مشورہ دیا جائے کہ وہ کہیں اور چلے جائیں اس کے لیے لازمن کوئی سہولت پیدا کرنا یہ کوشش نہیں ہے اتنی اتنی اتنی ہے یا کے دماغ کے ساتھ ان کے عورت کے لیے فرد نماز میں دماغ کے ساتھ ملنا واضح ہوئے اگر جماعت ہو رہی ہے اور اس طرف ان کی دماغ اگر وہ کرے وہ متاثر نہیں ہو ٹھیک ہے جو اس کا طریقہ کار رہا جو آپ نے طریقہ کار بتایا اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حکم یہی ہے کہ اس طرح اس کا یہ رسن آدھا نہیں کیونکہ بیت کے ساتھ ساتھ اس کو طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے تو طریقے کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم سے نجاست کو جو اپنے دور کرنے کے بعد پھر وہ باقاعدہ جیسے وزو کیا جاتا ہے جیسے وضو کرے اور اس وضو کے بعد اپنے جسم پر پانی پڑتا تو اس میں وہ اس کو وضو کرنا چاہیے تو یہی مصنون ہے کوشن کے تعلق سے اگرچہ اس کے بعض لوگوں کی اس طرح کتابیں ہیں بازم کے بعض وقال ہیں لیکن یہ بات اکرم ار ثواب ہے کہ اس کے اندر گرو کر لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاد پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کے علاوہ کوشن کرنا ثابت ہو اس کے آپ کا جو طریقہ ہے اس میں کبھی آپ نے اس کے خلاف برخلاف نہیں کیا برخلاف نہ کرنا اس بات اتنی ہے کہ اس میں اس طرح کی جواب اور غرص کا محروم ہو ایک بندہ اسی چیز کا سودا کرتا ہے اور پیسے کم کرنے کی بات کرتا ہے سال اس کی یہی ہے کہ جب یہ طے ہو گئی ہے کہ بی جے پی और पाँच हजार रुपये मिली है फिर वो ये कहता है कि अब मैं कैश पेमेंट करता हूं, तो तुम पाँच सौ रुपये दो सौ चार सौ हजार रुपये छोड़ तो फिर फिर ये छोड़ना नहीं चाहिए फिर वो पूरी लेकर वो ये देने में भी पूरी देने का पाबंद है अब तेल्ला फिर तुम्हारे پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے فران علاقے کے اندر جو ہے کپڑا بیچا تو انہوں نے ایک مہینے کے بعد مجھے پیسے دینے جب میں آج کپڑا بیچ کر واپس آ رہا تھا انہوں نے کہا ایسا کرو تم پیسے ابھی تو اب کتنے پیسے چھوڑو تو اس تاجر کو اس کا علم نہیں کہ میں عبداللہ محمد کے پاس جاتا ہوں اور ان سے یہ مسئلہ پوچھتا ہوں اگر اس کو رخصت ہوگی تو میں تمہارے پیسے چھوڑ دوں عبداللہ رحمان نے کہا کہ اسے پورے لوں اور پورے لینے کے بعد پھر اپنی مرضی سے اسے کچھ لینا چاہو وہ غلط بات ہے لیکن اگر وہ تقاضہ کرے کہ اتنے کم کرو میں پیسے دوں گا معاملہ نہیں ایسی صورت کے اندر وہ اس کے ساتھ بالکل قطع تعلقی نہ کرے البتہ اس کے ساتھ وہ رشتے داری کی بنیاد پر اس کے اس رشتے کو نبھائے اس کے ساتھ بالکل قطع تعلق کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سلام دعا سے بھی چلا جائے ایسا تھا وہ اس حد تک رہے جس اس کو ضرور نہ پہنچے وہ اس کی طرف سے محفوظ رہے اور اگر اس کے باوجود والوں ہمیں کرنا چاہیے تبرط جو ہے وہ صرف دو تشبت والے نماز پر ہو یہ بعض لوگوں کا موقف ہے اور وہ اس پر شدت اختیار کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ چار رکعت پڑھ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو چوتھی رکعت ہوگی یا تین رکعت پڑھ رہے جیسے مغرب کی ہم نے ادا کی تو دوسرے تشبد کے اندر آپ اپنے جو کا آپ جو الٹا پاؤں ہے اس کو آپ آگے نکال کر اور اپنی سنیل پر بیٹھے یہ دو تشبد والے نماز, نماز جو ہوگی اس کے آخری تشبد میں ایسا ہوگا اور دو, دو رکعت والے نماز ہوگی تو اس میں انسان کو دو رکعت کے بعد اگر پھر سلام پھیرنا ہے تو پھر وہ اس طرح نہ دے لیکن یہ بات درست نہیں ہے ہر وہ نماز جس کے اندر سلام پھیر رہا کیا ہے چاہے دو رکعت کے بعد جیسے فجر کی دو رکعتیں ہیں یا عام تو سنتیں کوئی پڑھتا ہے یا لوہا کوئی پڑھتا ہے تو اس میں بھی اس کے بیٹھنے کی کیفیت جس میں وہ سلام پھیرتا ہے یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس میں تبرک کرے اس کی ترین یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس کے اندر یہ تبرک کی تور کیفیت ہے کہ اپنا بائیں پاؤں آگے کر کے اپنے سنیم پر انسان بیٹھے یہ کیفیت بیٹھنے کی جو ہے صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس رکعت میں اس طرح فرماتے جس میں سلام ہو یہ سلام چاہے دو رکعت کے بعد ہو رہا ہو چاہے تین رکعت کے بعد ہو چاہے چار رکعت کے بعد ہو چاہے ایک فطر پڑے تو ایک رکعت کے بعد کسی بھی موقع پر ہو اس میں سلام اگر ہے تو اس کو تبرک کرنا چاہیے اور تول کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں اور جو روایت ابو عمیر ساجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سموی ہے جس میں انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں نماز کا طریقہ ذکر کیا اس کے اندر بھی موجود ہے کہ انہوں نے دو رکعتیں پڑھی تھی اور اس میں انہوں نے جب سلام پھیلا تو اس میں بھی انہوں نے تول کی ہے۔ یہ ابو دارو کے اندر نہیں اسپڑ پڑھنی چاہیے بلکہ یا جناب ضروری رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز موقع پر پڑھا دیا پڑھانے کے بعد جب سوج نکلا تو آپ کو اپنے کپڑے پر وہ اثرات بھی نظر آئے کپڑے پر اور ظاہر ہے کہ آپ کا مسلم آپ نے اس کو بھی دھویا اور مسلم بھی فرمایا پھر اپنی نماز کو آپ نے لوٹایا لیکن صحابہ کو جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا اس لیے اگر امام کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو کہ اس نے کوئی ایسا لباس پہن لیا تھا یا اس کی کیفیت تھی اس میں وہ اپنی نماز کو تو لوٹائے تھا لیکن مختلف بھی نماز کو نہیں یہ سب چیزیں ایک امانت کے طور پر طالب علم کی جو تربیت ہے اور طالب علم کی جو اہلیت ہے وہ ساحر سے پیدا نہیں ہوگی ایک شخص نے پڑھا نہیں ہے اور پھر بھی اگر وہ نقل مار کر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ سارا وباد وہ جس شعبے کے اندر بھی چلا جائے گا اس شعبے کے اندر جا کر جب وہ اس کا اہل نہیں ہوگا تو وہ کتنا برا اس کا اثر پڑے گا اور کتنے برے اس کے نتائج نکلیں گے اس صورت میں جو بھی ذمہ داران ہیں اگر وہ نقل کرواتے ہیں یا نقل طالب علم کرتا ہے اور اس کو لوگ پیسے لے کر نقل کرواتے ہیں تو یہ سب چیزیں یقیناً قرآن کے اندر تعلیم ہیں اگر لڑکا اور لڑکی شادی کے لیے راشد ہوں مگر ان کے گھر والے اس رشتے کے لیے تو شریعت کا بارے میں کیا اگر لڑکی کے والد ہیں وہ کسی معقول وجہ کے بنیاد پر جو ہے رشتے سے انکار کرتے ہیں تو ان کا انکار کرنا جو ہے شرح اہمیت رکھتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے معاملات کچلانا چاہیے کیونکہ دیش کے اندر اس کی سخت ترین طور پر حکم آیا ہے آپ کے گما بلا نکاح اللہ بلی بغیر ولی کے نکاح منعقد نہیں ہوتا کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں اس کی ودایت ختم ہو جاتی تھی کہ گھر کے دیگر افراد مثلاً چاہتے ہوں کہ رشتہ ہو جائے اور والد رکاوٹ بنا ہوا ہے والد کی رکاوٹ کا جو سبب ہے وہ بھی غیر شریف اور شرم کو اس بنیاد پر رشتہ نہیں کر رہا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ دیندار ہے اور قرآن سنت کا پابند ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو رشتہ دوں جو کسی بازار پر سجدہ کرنے والا ہو تو ایسی صورت کے اندر یا اس کی کوئی ایسی شرط ہو کہ شرح صحیح نہ ہو کہ لڑکا جو ہے وہ بینک پلازم ہو یا کوئی اور بڑا کوئی اس کا سعودی معاملہ ہو اور بڑا کاروبار ہو چاہے وہ سعودی ہو تو ایسی صورتوں کے اندر پھر اس کی ولایت متاثر ہو پھر وہ صورت کے اندر ان کے گھر کے اندر جو بڑا ہوگا اس کا اس کے بیٹوں میں یا ان کے اور قریبی رشتے میں کوئی اس کا محرم اس کا بلی بن کے اس کا نکاح کروا سکتا ہے اس طرح اس کا نکاح منعقد نکا با کر پھر تم ان کو تلاش دے دو میں کب لے آتا مسور ہوں نا کب لے جاؤں گا اس سے قبل کے ساتھ معاملات کرو تو پھر ان عورتوں پر تمہاری طرف سے کوئی عزت واجب نہیں ہو اور ایسی عورت پر کسی قسم کی عزت نہیں ہے وہ کوئی عزت نہیں گزاری البتہ مرد کو حق محن میں سے پوچھ بیچتا ہے اور اس تعلق سے ہمارے یہاں اور اخبار میں دو نظریے پائے جاتے نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ نقل اور ادھار میں قیمت کا جو فرق ہے یہ نہیں ہونا جائیں گے اور یہ جو فرق ہوتا ہے یہ زیادہ رقم میں دی جاتی ہے یہ سود یہ ایک موقع ہے اور دوسرا موقع اس تعلق سے یہ ہے کہ نقل اور ادھار میں اگر ریٹ کا فرق ہوتا ہے تو یہ فرق جو ہے یہ سود نہیں ہے اس کو سود نہیں کرایا جائے کچھ لوگ اس حوالے سے روایت پیش رکھتے ہیں جو جامعہ تبھی میں بھی ہے دوروں میں بھی ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے ہے دو بے پہ جو آپ نقد اس چیز کو بیچ رہا ہے وہ ایک بے ہے وہ دو نہیں اور جس نے ادھار بیچا ہے وہ بھی ایک ہی پہ دو سوابلم رحمت اللہ جب ایک آدمی یہ کہیں کہ نقد دس روپئے کی ہے بیس روپئے کی ہے اور ایک شخص یہ دیکھ کر تو جاتا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس نے یہ نقد میں خریدی نہیں ہو تو پیارے سوریہ رحمت اللہ علیہ ہے کہ جب اس کی سمند یعنی قیمت مجبور ہو جائے پتہ نہ چلے کہ سودا نگل پر ہوا ہے یا ادھار پر تو پھر یہ حرام ہے لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ نگل میں ہوا ہے تو پھر یہ جائز ہے یا ادار میں ہوا ہے تو پھر بھی جائز ہے تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ یہ چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی اس کا کیا ماننا تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کسی چیز کو بیچ کر یہ چیز سو وہ سو روپئے نہیں یہ موبائل, موبائل خرید لیا موبائل خریدنے کے بعد اس آدمی کو موبائل کی ضرورت نہیں اس کو سو روپئے چاہے اور یہ کیا کرے گا اس کو جا کر بازار میں کہیں بھیجے گا پیسے آئے گا کام چلائے اب جب یہ شخص جانے لگا تو موبائل بیچا کا وہ کہتا ہے تو اس کو کیا کرو وہ کہتا ہے میں اس کو بازار میں جا کے بھیجوں گا بازار میں تو کوئی سو روپے کا نہیں خریدے آئیے بازار سو روپے کا نہیں خریدے تو یہ مجھے وہاں بازار میں کتنے کر دے وہ کہتے ہیں بازار کے اندر میں اس کو نبے روپے کا بیچوں گا اسی روپئے کا بیچوں گا کہتے ہیں پھر مجھے اس کو اس نے بیچی اسی روپئے میں نوے روپئے یہ ایک ہی چیز کے دو سو روپئے ایک دفعہ زیادہ پیسے سے اس کو بیچا ہے پھر کم پیسے سے اس کو خریدنا ایک ہی چیز کے بے ہی دو سو روپئے اسی کو بے بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو ایک سودے میں دو سودے بھی کہا گیا ہے امام کے تیز رحمتہ اور کی روایت کی الفاظ بھی یہی ہے کہ معاملہ جو ہے کم قیمت پر جو ہوا ہوگا وہی وہ اصل قیمت ہوگی یا پھر یہ ربا ہوگا سور <تصف> یہ اپنے سسٹم سے اختلاف کیا جائے یہ بہتر رہے ان کے ان کے معاملات جو ہے وہ بار بار مشکو اس سے بچنا چاہیے جس حد تک بھی ممکن ہو میں بات جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں لیکن ان کے مالک وسائل نہیں ہوتے دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ ترفی کٹار بنوائیں کوشش کی جائے یہ سسٹم درست نہیں اس میں نہ تو انسان اس کا مالک ہے اور نہ ہی اس کی ایکسیڈینٹ جو ہے وہ ایک کرایہ دار کی ویسی بھی نہیں بلکہ اس کے بائینہ بہنیں صورت بنا دی جاتی ہے جس سے करता है, देता है। ये कुछ ऐसी है जो उसका चीजों में हक नहीं बनता फिर भी वो उन चीजों का तकादा करता है देता है कुछ आदा लेता है कुछ हम देता है इसलिए बेहतर है, है यह बनता है किराए पर हो जो बंदा اس کے کیا ہوا ہے لہذی کے लड़की के यानी शादी के मौके पर लड़की वालों को करते हैं इस खाने की कोई शरी महसूस कर मौके पर शरीयत ने लड़की वालों को नहीं किया है जो वो खाना करें खाने का पाबंद जो है वो लड़के वालों को किया गया तो था था था था था। शादी के बाद बरीबा कर ये पशुना पद है बाकी अगर किसी शख्स ने بچی کی شادی کے موقع پر کوئی دعوت اچھی ہے کوئی کھانا رکھا ہے تو اس کو کیا کہا جائے یا اس کی حیثیت کیا ہوگی شرد اگر شریک طور پر سمجھ کر رکھا ہے تو غلط ہے شریعت میں تو ویسے اگر کسی نے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے اس کی حیثیت زیادہ زیادہ تعاون بس اور کوئی حیثیت के मतलब जब कोई मेहमान आ जाए तो खाना खिलाते है। है, हैं बस ये मैंने दोनों ऐसे वादे की कि अगर जायेज ना हम भी जाए कहते हैं कि जाहिर नहीं है कोई अगर ये समझ कर करता है कि लड़की वालों को करना चाहिए इशारा में लड़की वालों को जैसे लड़के वालों को ये बनीमा है آج جو لوگ اگر کسی شخص نے ویسے ہی اپنی شادی کے موقع پر اس طرح اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے دواؤں کے لیے اہتمام کیا ہے تو اس کو اس کھانے کو حرام کہنا یا اس کو مدد کہنا یہ ہمارا درست ہے تو نہیں ہے پھر اس کی حیثیت دستیاب ہوتی اگر کوئی آدمی ویسے ہی اس میں شریف نہیں ہونا چاہتا لیکن اس کا اس حوالے کھانا ٹائم ہے اور جو دو بارہ بجے تک کھانا کھلانے لاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی مدد کے ماحول بھی خراب ہو جاتی ہے ان کے شریر کچھ نہیں کیا खाना जो है वो जो इंसान को रोग लगती है उसको बदलों को खाना चाहिए टाइमिंग के अतबार से यह है कि दोपहर का खाना है या रात करता है रात का खाना आमतौर पर अगर मकरब के मकरब से पहले खा लिया तो बहुत अच्छा है मतलब मकरब और निशा के दरमियान खाली है باقی اس کے تحریر کو کوئی شریک مسئلہ بنانا مناسب نہیں ہے اس میں تو جو فریق دعوت کرتا ہے اس کی اخلاقی ذمہ داری میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنے آنے والے مہمانوں اس عورت کا خیال کرے صرف اپنی اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے بیٹے کا وجیوہ کر رہا ہے تو اپنے اور اپنے سمدھیوں کو بھی جو عشت اور رقاب دینا ہے اس میں رہی ہے تو یہ دونوں فریق آپس میں یعنی ایک دوسرے کے لیے ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنے والے لوگ متاثر ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اخلاقی طور پر یہ ضرورت پیدا کرے دونوں فریق ان کی وجہ سے جن لوگوں کو جن کو آپ نے مدعو کیا ہے جن کو آپ نے بڑی یعنی کر کر کے درخواستیں کر کر کے کاٹ دینے کے بلایا ہے ہم ان کے ساتھ ایسا ماحول نہ بڑھتے اور ایک اچھی طرح ڈائرے لوگوں کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کریں یہ دونوں فریق جو ہیں چیز اصلاح کی ذمہ داری بنتی ہے اور آگے دہرے لوگوں کو کئی پریشانیاں ہوتی ہیں اور ان کا گھر پہنچنا ہوتا ہے پھر دائر فضر کی نماز کے تعلق سے بھی معاملات ہیں اگر لوگ اس تعلق سے اصلاح کر رہے ہیں اور ایک ذہن بنا رہے ہیں کہ یہاں چند از لوگوں کو فارغ کر دیں تو یقین इससे बहुत सारे का भरा हो जाए अगर कोई शख्स चार खड़ा होगा तो खड़ा हो जाए खड़ा हो जाता है गुरु शरीफ पढ़े बेहतर है हम हमारा मौसम से यही है कि गुरुशरीफ को पढ़ना आज लेकिन अगर वो पढ़ता है तो बेहतर है लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा तो इस सिलसिले में अब्दुल्ला मसरूद रजी अल्लाह तुम असर मिलता है शायद वह बहुत कुछ है अब्दुल्ला मसरूद तक और इसको मुस्त अबी के अंदर जो है जिक्र किया गया है कि सही मुस्लिम के तबों में और सही मुस्लिम पर उसकरार है मुस्ल अबी के नाम से किताब उसके अंदर اثر موجود ہے کہ وہاں کا سربراہ بھی تعلق رکھتے ہیں کیونکہ جمعر جو الگ الگ مسلوں میں ہو سکتی है तो شخص کا انتقال ہوا ہے اگر وہ شخص مطبِ سنت ہے مطابق ہے کہ اس کے لواز میں جو مطبِ سنت ہے اور جو طیت کے حقوق کو جانتے ہیں اور اس حق میں سے حق یہ بھی ہے کہ اس کی نماز جنازہ اس کے کفن دفن کے معاملات یہ سب سنت کے مطابق کہ اس فریق پر یہ بات راضب ہے کہ وہ اس کی کس حد تک کوشش ہو سکتی ہے اس کو کریں اور اس کو ادا کریں باقی اس دوسرے فریق کے لیے ہم کو یہ اجازت نہیں دیں کہ وہ بھی اس کو اس طرح کرے اور اس طرح کہیں اور لے جائے اور کہیں اور بھی اس کو جلانا ایسا نہیں ہونا چاہے ایک دفعہ اگر اس کی سنت کے مطابق آداز جنازہ ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی میت کا جنازہ کچھ لوگ رہ گئے جو ہم نہیں پڑھا ہو اور وہ بار بار پڑھا جائے یا کچھ مزید لوگ آ گئے وہ پڑھا یا اس کا پہمانہ جنازہ پڑا اس کی گنجائش ہوئی ہے لیکن اس میت کو اس تعلق سے اگر ایسا یعنی مسئلہ بنایا جاتا ہے کیونکہ ایک بری مثال ہے ایک اچھی مثال ہے کہ بعت کی سنت کے مطابق نماز جنازہ پڑھ دی گئی ہے پھر وہ اور وہ شخص بھی کسی ایسے ماحول سے وابستہ نہیں ہے پھر خامہ خائل کو دوسری جگہ دے جانا جو بیت کے حق تلخیوں کے اندر یہ چیز آتی ہے اللہ تعالیٰ تقریباً سات ہزار تعلیم میں سے تقریباً ہو ہزار باقی کہاں ہے میرے خیال جب میں نے جو گفتگو شروع کی تھی اس وقت کے ساتھ میں موجود نہیں تھے یا اگر موجود تھے تو پھر یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے یہ محدید مثال یہ گھڑی سے جان بولنا یہ حدیث لیکن اس کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد یا اسی صحابہ نے بعد میں یہ دعوی کیا کہ سو صحابہ نے اس کو روایت کیا. اگر اس کو سو سے آبا نے روایت کیا تو یہ ایک روایت نہیں ہے یہ سو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے اتنی صحیح آتیش یاد تھی اور صحیح بخاری کے اندر جو ٹوٹل روایات ہے وہ سات ہزار سے سات ہزار دو سو پچہتر ہے پکی آتیش کہا گئی تو یہ تو خود امام بخاری نے بھی کہا ہے کہ جو بھی صحیح حدیث ہوگی جتنی صحیح حدیث ہوگی وہ سارے پہلے صحیح مقابلے میں جمع نہیں وہ تو کو انہوں نے بھی کہا اور پھر اگر ایک حدیث کی صنعت مثال کے طور پر ڈھائی سو صنعت ہے ان نمن آباد کی اس کی آخری اس کے ابتدائی درجے کے اندر اس کی ڈھائی سو صنعت ہے آخراجا فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یعنی جب ہم صنعت کو شروع کرتے ہیں تو جو سند کا شروعات جو ہے اس اعتبار سے اس کی جو سند بنتی ہے اس کی جو روابی بنتے ہیں وہ ڈھائی یہ ڈھائی حدیث, حدیث قریب ہے حالانکہ حدیث غریب ہے جناب عمر سے مروی ہے کی صحابہ میں سے کسی سے مروی نہیں جناب عمر سے روایت کرنے والے جو ہے وہ بھی منفرد ہے متفرد وہ بھی اکیلے ہیں ان سے روایت کرنے والے بھی جو ہے وہ اکیلے ہیں منفرد ہیں اس طرح یہ روایات جو ہے زیادہ پھیل جاتی ہیں ورنہ میں نے بتایا کہ کل جو صحیح مترے آدادیش ہے وہ پانچ ہزار سے دائر